يا حبيب الله اللہ علیحب حبیب اللہ وسلام علی قیا نبی اللہ يا نور الله ترمیزی شریف جلد پانچ صفحہ دو سو سینتالیس ٹو فور سیون حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکانوے ڈبل تھری نائن ون فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عزد وجل کا ذکر کرتے ہیں نہ ہی اس کے نبی پر درود پاک پڑتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے تو بخش دے تو جب بھی جہاں ہم بیٹھیں اللہ اس کے رسول کا ذکر پہلے کریں اس کے بعد کوئی اور کام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد و صحبی وبارک وسلم ماہ اضا جاری و ساری ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں چودہویں صدی کے مجدد مفتی حافظ بہت بڑے عالم مجتہد فلم مسائل اور پیر طریقت اور باعث برکت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان علی رشمۃ رحمان کا ارس مبارک منایا جاتا ہے پچیس سفر المظفر اور ٹائم تھا دو بج کے اڑتیس منٹ ہند کے ٹائم کے مطابق جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا جمعہ کا دن تھا اور معدین کہہ رہا تھا حیا الفلاح اس وقت آپ نے دنیا سے پردہ فرمائی الا حضرت غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا تھا اور یہ بھی سنا کہ غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے اعلی حضرت غریبوں کا احترام بھی بہت کرتے تھے بڑا احترام کرتے تھے بڑی شفقت کرتے تھے ان پر بڑی عنایت فرماتے تھے چنانچہ اس رسالے میں اس کا نام تکبر ہے اعلی حضرت کا ایک بڑا پیارا واقعہ واقع حیات اعلی حضرت کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک صاحب وہ اعلی حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور اعلی حضرت بھی کبھی کبھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے ایک مرتبہ آلہ حضرت ان صاحب کے ہاں تشریف لے گئے تو محلے کا ایک غریب شخص وہ اس وقت حاضر ہوا اور سہن میں ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی رکھی ہوئی تھی اس میں بڑے وہ ہو لجاتے ہوئے جھجکتے ہوئے آ کر بیٹھ گیا تو وہ جو صاحب خانہ تھے وہ بڑے کڑوے تیور کے ساتھ ان کو دیکھنے لگے کیڑی ترچی نظروں کے ساتھ دیکھنے لگے وہ بے غریب آدمی شرم کے ہمارے سر جھکا کے اٹھ کے چلا گیا اعلیٰ حضرت یہ معاملہ ملاحظہ فرما رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کو اس پر رنج پہنچا کہ اس گھر والے نے اس غریب کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اچھا تو کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب جو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے اسے اپنی چار پائی پر جگہ دی اب وہ شخص آ کے بیٹھا ہی تھا اتنے میں ایک حجام جو الہ حضرت کا خط بنانے آیا تھا وہ حاضر ہوا اب بعض لوگ جو نا خط اس کو کہتے ہیں داڑھی چھوٹی کرنے کو اصطرا یہ خط نہیں ہوتا بھائی یہ تو کچھ اور ہی داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اللہ حضرت نے بھی اس کو سنت لکھا ہے فتح ادوی شریف میں لمعت الحا فی عفا الحا پورا رسالہ لکھا ہے کہ ایک مٹھی داری سنت ہے آئمہ کا اخبار بھی یہی ہے صحابہ سے یہ سابت کیا ہے اور خط یہ ہوتا ہے کہ سینے کے اور گلے کے بال مل جاتے ہیں تو مستحب ہے کہ گلے کے بال دور کر دیے جائیں یا داڑھی ایک مشت بڑھ گئی ہے تو جو زیادہ ہے اس کو کاٹ لیں آپ دیکھیں کہ داڑھی ایک مشت بڑھ گئی اب جو مٹھی سے باہر اس کو کاٹ سکتے ہیں اور دائیں طرف سے بھی بال لے سکتے ہیں بائیں طرف سے بھی لے سکتے ہیں جو مٹھی سے باہر ہو جائیں ایک مشت سے زیادہ ہو جائے ان کو کاٹ سکتے ہیں تو برحل اعلی حضرت کا وہ حجام جو ایک خط بنانے کے لیے حاضر ہوا تھا اب وہ آ کر سوچتا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں اعلی حضرت کے ساتھ وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاں اعلی حضرت جایا کرتے تھے اب وہ حجام آ کر سوچ رہا ہے تو اعلی حضرت نے یہ دیکھتے ہی فرمایا بھائی کریم بخش کر سارے مسلمان بھائی ہیں آپس میں اور اس صاحب کے برابر بیٹھنے کا اشارہ فرمے کہ یہاں آگے بیٹھ جائیں اللہ وقت پر اب وہ حجام آگے بیٹھا تو وہ شخص مغرور قسم کا تھا وہ تو حیرت میں پڑ گیا کہ میرے ساتھ ایک حجام کو بٹھا دیا گیا بڑا اس کو غصہ آیا اور وہ غصے میں اٹھ کر چل دیا پھر کبھی بھی نہیں آیا اور خلاف معمول ایک عرصہ گزرا وہ نہیں آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے پھر خود ہی فرمایا ایسے شخص میں بھی ملنا پسند نہیں کرتا کیسے شخص ہے جو مغرور ہے تکبر کا شکار ہے تو یاد رکھیے یہ بھی ایک تکبر کی علامت بتائی گئی ہے کہ مریضوں کو حقیر جانا جائے ان کے پاس بیٹھنے میں آر محسوس ہو کیونکہ میں بیمار کے ساتھ بیٹھوں گا میں معذور کے ساتھ بیٹھوں گا یہ ہاتھ سے بچارہ لنجا ہے پاؤں لنگڑا ہے پاؤں کٹا ہوا ہے یہ غریب آدمی ہے ریڑھی والا ہے فرور بیچتا ہے پھیریاں لگاتا ہے تو ابھی غریب آدمی کے ساتھ مزور کے ساتھ کیسے بیٹھوں ان کے پاس بیٹھنے سے اجتیناب کرنا یاد رکھیے یہ بھی تکبر کی علامت ہے اور میرے آکا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی فتح و رضبیہ شریف جلتے صفقہ چھ سو ڈبل بارہ پر لکھا کہ تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے تو ایسے تھے ہمارے آقا اعلی حضرت کہ آپ آج پسند تھے اور غریبوں پر بہت مہربان تھے اور غریبوں سے محبت کرنا کیا ہے سنت انبیاء اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت نصیب فرمائے مالداروں کی یادت تو لوگ کر جاتے ہیں غریبوں کے پاس بھی جانا چاہیے اللہ میں نصیب فرمائے آمین الا حضرت کی کیا شان ہے وہ کیا باتیں آلہ حضرت یہ امیر اللہ کلام ہے امیر اللہ سنت حضرت سے بڑی محبت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اقول میں کہتا ہوں فرماتے ہیں اعلی حضرت کے عقول پر ہماری عقول قربان اعلیٰ حضرت فرمائے کہ میں کہتا ہوں عقول علیف سے میں کہتا ہوں اور عقول عین سے عقل کی جمع ہماری عقلیں قربان اعلیٰ حضرت سے امیر اللہ بڑی محبت کرتے تو آپ اعلی حضرت کی منقبت وسائل بخش میں لکھتے ہیں وہ کیا بات اعلی حضرت کی وہ کیا بات اعلی حضرت کی جو ہے اللہ کا ولی بے شک عاشق نبی بے شک غو سے آزم کا جو ہے مت والا غو سے آزم کا جو ہے مت والا اعلی حضرت غوس پاک سے بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں فتح و رضویہ اس پر گواہ ہے اعلی حضرت نے غوث پاک کے ایسے ایسے القابات لکھے کہ مرحبا بہت پیارے پیارے القابات اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے لیے لکھے اور غوث پاک کی شان میں کتنی منقوتیں لکھیں کتنے اشعار لکھیں الحمدللہ اور غوث پاک کے آپ بہت متوال ہیں اور اللہ والے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں واہ کیا بات آلہ حضرت کی واہ کیا بات آلہ حضرت کی سن لو کل کے رضا ہے وہ خنجر کل کے رضا آلہ حضرت کے قلم کی جو نب ہے نا وہ خنجر ہے. کس کے لیے آج بھی جس سے لرزا اہل شر یہ شرارتیں کرنے والے نا وہاں آج بھی لڑستے ہیں عالی حضرت کے قلم سے بول بالا ہے اہل سنت کا وہ کیا بات آلہ حضرت کی وہ کیا بات آلہ حضرت کی پھر بریلی شریف جاؤں میں برکتے مرشیدی کی پاؤں میں امیر السنت میں بریلی شریف میں اعلیت کے مزار پُر انوار پر حاضری دی ہے اور کس وارستگی کے ساتھ کس محبت کے ساتھ کس عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ برہانا پا یعنی ننگے پاؤں بریلی شریف میں آپ نے چپل نہیں پہنے اور جب اعلی حضرت کے مزار پر عاشی کے اعلیٰ حضرت امیر ال سنت حاضر ہوئے تو آپ اپنے وہ جھولی پھیلا کر اعلی حضرت جھولی بھر دو حضرت جھولی بھر دو اس طرح دیوانگی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے امیر ال سنت اعلی حضرت سے بہت عقیدت رکھتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں تو بریلی شریف کس انداز سے آپ گئے تھے تالیباً دو مرتبہ امیر السونت نے بریلی شریف میں حضرت کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور پھر تمنا کا اظہار کر رہے ہیں پھر بریلی شریف جاؤں میں برکتیں مرشدی کی پاؤں میں کرلوں روزے کا خوب نظارہ واہ کیا بات اعلی حضرت کی واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی اور مکتے میں اللہ اکبر اعلی حضرت کی ہدایت بخش ناتیہ کلام جو عاشق رسول بنانے والا کلام ہے اس سے اپنی عقیدت کا اظہار امیر السنت نے فرمائے سنیے اور ایمان کیجیے مولا بہرے ہدائے کے بخشش یا اللہ تجھے کے بخشش کا واسطہ ہدایت کے بخشش کا کی کیا مطلب ہے بخشش کے باغات اور امیر نے سنت اپنے نعتیہ کلام کا نام رکھا وسائل بخشش اللہ حضرت سے محبت ہے تو وہاں ہدایت کے بخشش یہاں وسائل بخشش بخشش کے باغات اور یہاں بخشش کے وسیلے وسائل بخش کے وسائل سبحان اللہ مولا بہرے ہخش بخش تاریخ کو بلا پور میں کہتا کہتا جائے گا। پون؟ پون؟ سنت فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے واہ کیا بات اعلی حضرت کی واہ کیا بات اعلی حضرت کی اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اپنے پیر و مرشید سے محبت کیسے ہونی چاہیے عقیدت کیسی ہونی چاہیے اللہ حضرت نے لکھا ہے فتاور شریف میں کہ جو مشائخ ہیں جو پیر ہیں یہ نظر میں قبر میں حشر میں قیامت میں نیزان پر پل پر اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں جو پیر کامل ہوتے ہیں جو جامع شرائط ہیں چار شرائط جو اعلی حضرت نے لکھی اس کے جامع اب وہ اللہ وہ پیر نہیں ہے جو کہ شریعت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے استقفی اللہ شریعت کا انکار کرنا تو کفر ہے شریعت کا انکار کرنے والے وہ پیر کیسے ہوں گے وہ تو دارا اسلام سے خارج ہو گیا پیر تو کیا بنے گا وہ تو پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کی اتباع کرتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو فاسق نہیں ہوتا اعلان گنا نہیں کرتا پیر وہ ہوتا ہے جس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے متصل ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے جاہیل اور یہ طرح طرح کے وہ شعبے باز یہ پیر تھوڑی ہوتے ہیں عورتوں سے بے پردہ ملنے والے پیر تھوڑی ہوتے جاہل ہوتے ہیں تو برحال اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے اللہ تبارک مطالعہ کہ ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اور ہمیں غریبوں کو حقیر جاننے کا اگر مرض لاحق ہے تو اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے دعا کریں کہ یہ اللہ ہمارا مرض دور کر دے کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے تر نہیں جاننا چاہیے اللہ کی بار کا ہم جس کا مقام ہم نہیں جانتے آج یہ سطرہ سفل مظفر شروع ہو گئی ہے اور امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ کا ذکر خیر بھی میں چاہتا ہوں کہ کروں اس میں کچھ ذکر خیر لکھا ہوا ہے امیر علیہ سنت کی امی جان کا بڑی غربت کے دن کاٹے اللہ کے اس نیک بندی نے اور اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کی امیر علیہ سنت فرماتے ہم نے جب آخ کھولی گھر کے اندر نمازوں والا ماحول دیکھا گھر کے اندر وہ بادام پڑھے جاتے تھے ہمارے والدہ اور بھائی بہنیں ہم مل کر بیٹھ کر وہ پڑھتے تھے سبحان اللہ گھر میں مدنی مول ماں تو ماں ہوتی نا پہلی درس کا بچے کی پہلی تربیت کرنے والی کون ماں ماں اگر دیندار ہوگی تو بچے بھی دیندار ہو جائیں گے ماں کو نماز آتی ہوگی تو بچے نماز سیکھیں گے نا ماں پردہ کرے گی تو بچے بھی انشاءاللہ بچیاں ہوں گی بالخصوص وہ پردہ سیکھیں وہ امیر سنت کی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرائض واجبات پر عمل کرنے کا ذہن رکھتی تھیں اور امیر اللہ سنت فرماتے چھوٹی عمر سے ہی ہم بہن بھائیوں کو آپ نماز کے لیے اٹھاتی تھیں نماز فجر کے لیے اور امیر السنت فرماتے کہ الحمد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بچپن میں بھی کبھی میری کوئی نماز قضا ہوئی ہو یہ کیا برکت تھی یہ ماں کی تربیت تھی ماں کی برکت تھی دی. دیکھیں کیسا اللہ کا ولی کتنا دین کا بڑا مبلک دین کے کتنے عظیم مبلک کو پروان چڑھایا ایک اللہ کی نیک بندی نے اسلام بہن بالخصوص تو غور کرے اور بہت مشکل حالات تھے مگر آپ کی والدہ ماجدہ نے بہت محنت مزدوریاں کر کے الحمدللہ گھر کے اندر گھر کے جو کام ہوتے ہیں گھر کے اندر یہ ہی عورتیں پردے میں رہ کر جو کرتی ہیں وہ کر کے اپنی اولاد کی پرورش کی اور جب امی جان کا انتقال ہوا تو امیر سنت میں بھائی کا بھی انتقال ہوا تو بارگاہ سالت میں فریاد کی استغاثہ کیا گٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ میں ننّا تھا چلا والد امیر اللہ سنت کے والد جب آپ دو سال کہتے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے میں ننہ تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی بہاریں بھینا دیکھی تھیں چلی ماں یا رسول اللہ نصیب فائبہ سے قید و دلے کو جھونکا دے بنے شان عالم صبح بہارا یا رسول اللہ امیر اللہ سنت نے بارقت انگیز یہ کلام لکھا اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال پر اور دیکھیں یہ بھی نے رسول کی ایک عادت ہوتی ہے نا جب غم آتا ہے پریشانی آتی ہے بار بار میں استغاثہ کرتے ہیں بار رسالت میں فریاد کرتے ہیں والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا شب جمعہ کو اور موت کے وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑا استغفار کیا اس کے بعد زبان بند ہوئی اور جب حوصل دے دیا گیا تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا تھا اور جس جگہ پر آپ کی روح قبض ہوئی جس زمین کے حصے پر اس جگہ سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی میرے آقا کی کیا شان ہے میرے آقا کے غلاموں کی اتنی بڑی شان ہے سبحان اللہ آقا کے صدقے میں اور رات کے جس حصے میں انتقال ہوا وہاں اس وقت خاص طور پر خوشبوؤں کی لپٹیں آتی تھیں اللہ اکبر امیر اللہ سنت فرماتے ہیں سب اکالی سلا تو اسلام کی غلامی کا صدقہ ہے بے شک اللہ کرے کہ ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو کلمہ یبا پڑھتے ہوئے جائیں پیارے اکالی سلا تو اسلام نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. ہو وہ داخلے جنت ہوگا فضل و کرم جس پہ بھی ہوا لپے مرتے دم کلمہ جاری ہوا جنت میں گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تع علیہ وسلم علیہ حضرت کے صدقے میں امیر علیہ سنت کے والدہ ماجدہ پر رحمت ہو ان کے دراجات کی بلندی ہو اور امیر علیہ سنت کی مادر مشفقہ کے صدقے میں ہماری بے شا مغصرت ہو امین بجا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم